السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے دوں گا مرگز غیمانی مسجد بورا بیر کراتی جی. اللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یحدہ اللہ فلا مزلہ لہ ومن یزللہ فلا حادی لہ وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على الصماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صورت الحزاب کی آخری دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں انہی دو آیتوں کی روشنی میں ہم کچھ دینی باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ان دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے بے شک ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے البتہ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اور وہ ظالم ہے اور جاہل ہے تاکہ اللہ تعالی منافقین مردوں اور عورتوں اور مشرقین مردوں اور عورتوں کو عذاب دے اور مومن مردوں اور عورتوں پر اپنی خوشی خصوصی توجہ فرمائے اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اس ان دو میں اللہ تعالی نے در حقیقت ہمیں ایک معاہدے سے ایک وعدہ سے آگاہ کیا ہے ایک ذمہ داری سے آگاہ کیا ہے جو عہد اور معاہدہ ہم اللہ تعالی سے کر چکے ہیں اور جو ذمہ داری ہم اپنے اوپر لے چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں آگاہ کیا ہے تاکہ ہم غفلت کا شکار ہو کر اس عہد اور وعدے کی خلاف ورزی کے مرتبے بنا ہوں اور نہ ہی اس ذمہ داری سے غافل رہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل و کرم ہے اور قرآن مجید کی صورت میں گویا ہمہ وقت اس وعدے کی یاد دہانی کا انتظام اللہ نے کر دیا ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن سنتے ہیں تو گویا یہ وعدہ ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے اور کیا مت مطلب تک اس طرح قرآن مجید کی صورت میں اللہ نے انتظام کر دیا ہے اس وعدے اور اس ذمے داری کی یاد دہانی کا یہ اللہ کا فضل ہے ان آیتوں میں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی دینی احکامات کی صعوبت اور ان کی ادائیگی میں جو انسان کو کچھ تکلیف مشاکل اور مشکلات آتی ہیں ان سے آگاہ فرما رہا ہے کہ دینی احکامات کی ادائیگی کوئی سہل اور آسان کام نہیں بلکہ اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہے تکلیفیں برداشت کرنی ہیں مشکلات سے دو چار ہونا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دینی احکامات بالکل سہل ہے بالکل آسان ہے مجھے کچھ بھی نہیں کرنا یہ چند ایک ہیں جنہیں میں نے بس آسانی سے کر دینا ہے بلکہ اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ دینی احکامات ایک مشکل مرحلہ ہے ان کو ادا کرنا ان کی پابندی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو تیار کر لیں کمر بستہ ہو جائے اور پہلے سے علم ہو کی مشکلات آئیں گی یہ تکلیفیں آئیں گی ہم نے ان کو جھیلنا ہے ان کو برداشت کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص دین پر عمل کا جذبہ رکھے عمل کرنے کی کوشش کرے اور پھر مشکلات سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جائے تو اللہ تعالی پہلے سے فرما رہا ہے کہ دیکھو جس راہ پہ تم چلنا چاہ رہے ہو اس میں مشکلات آئیں گی تکالیف آئیں گی لیکن تم نے استقامت کے ساتھ کہ پوری ہمت کے ساتھ اس سفر پہ چلتے رہنا ہے نیکی اور دین کے اس سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنا ہے بنیادی طور پر ان دو باتوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیتیں نازل فرمائی چنانچہ آئیے ہم ان دو آیتوں کی روشنی میں اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر انہوں نے انکار کر دیا اور ڈر گئے اس امانت سے کیا مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیش کی اس امانت سے مراد احکام شریعت ہے یعنی دین ہے جو عقائد پر اعمال پر اخلاقیات پر آداب پر حلال و حرام کے مسائل پر مشتمل ہے جو دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے دین ضابط حیات کو کہتے ہیں اللہ نے اسلام کو ہمارا دین بنا دیا ہے ہمارا ضابطۂ حیات بنا دیا ہے تو امانت سے مراد حکام شریعت یا کہہ کہ پورا دین یہ امانت اللہ نے یہ پیش کی سب سے پہلے کس پر آسمانوں پر پھر زمین پر پھر پہاڑوں پر انہوں نے انکار کر دیا اور ڈر گئے یہ انکار کرنے کے بعد جو بتایا وہ ڈر گئے در حقیقت یہ بتانا تھا کہ ان کا انکار کسی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے نہیں تھا کہ آسمانوں نے بغاوت کی پہاڑوں نے بغاوت کی سرکشی کی انکار کر دیا یہ انکار اس معنی میں نہیں تھا یہ انکار در حقیقت آگے بتا دیا وہ اشبک نہ مندھایا ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ ڈر اور خوف کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر اس امانت کا حق تم ادا نہ کر سکے اس امانت کے تقاضوں کو تم نے پورا نہ کیا جو احکامات تم پر لاگو کیے جا رہے ہیں ان پر تم نے عمل نہ کیا تو پھر عذاب علیم میں مبتلا کیے جاؤ گے دہتی ہوئی آگ میں تمہیں جلنا پڑے گا اللہ کے غضب اور ناراضگی کا تم شکار ہو جاؤ گے اس بات سے وہ ڈر گئے اس بات سے خوف زدہ ہو ہوگی اگرچہ ان کو ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا تھا اگر تم نے اس امانت کا حق ادا کیا اس پر عمل کیا اسے قبول کیا اسے اپنایا زندگی بھر صحیح معنوں میں اس سے وابستہ رہے تو تمہارے لیے اللہ کی رضا ہے تمہارے لیے جنت ہے ابدی نعمتیں ہیں اجر و ثواب اور یہ فضیلت اور منقبت سے بھی انہیں آگاہ کیا گیا لیکن وہ عذاب کے ڈراوے سے ڈر گئے ان کی زیادہ توجہ عذاب پر مرکوز رہے کہ اگر ہم اس امانت کا حق ادا نہ کر سکے شریعت پر عمل نہ کر سکے تو تو جہنم تو جہنم نہیں بھائی پھر نہیں ہم اس ذمہ داری کو پھر نہیں لیں ہم پھر یہ ذمے داری نہیں اٹھاتے اگرچہ جنت بھی دکھائی گئی ان کو جنت کی نعمت ان سے بھی آگاہ کیا گیا لیکن دوسری طرف جہنم کا ڈراوا بھی تھا تو اشبک نہ مندھا وہ ڈر گیا اور انہوں نے بس ادب و احترام اللہ تعالی سے معذرت کر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی حکم نہیں دیا تھا ان پہ چھوڑا تھا جب ان پہ چھوڑا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا یہ بتانا مقصود ہے کہ پہاڑ اپنی قوت طاقت اور سلابت کے باوجود یہ آسمان، اپنی قوت اور مضبوطی کے باوجود یہ زمین بھی اپنی قوت اور مضبوطی کے باوجود ہمت نہ کر پائے شریعت پر کم آفق عمل کر سکنے کی اور گھبرا گئے انہوں نے اپنی آفیت اسی میں سمجھی کہ ہم رسک نہیں لیتے رسک نہیں لیتے جہنم میں جل سکنے کا ہم رسک نہیں دیتے وہ انسان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو فوراً اٹھا دی فوراً اٹھا دی میں یہ ذمہ داری اٹھاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی یہی دونوں باتیں رکھی تھی جنت کے وعدے بھی اور جہنم کا ڈراوا بھی لیکن انسان نے فوراً ذمہ داری کو اٹھا لیا اللہ تعالی فرماتا ہے ظلم انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے ظالم یہ ذمہ داری اٹھا کر اس نے اپنے اوپر ایک طرح سے ظلم کیا یہ تو ان پہاڑوں کے مقابلے میں زمین کے مقابلے میں آسمان کے مقابلے میں کمزور ہے خلق الانسان انسان یہ کمزور ہے تو اتنی بھاری ذمہ داری فوراً اٹھا لی تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا اس ذمہ داری کو اٹھانے میں آگے فرما جہول یہ جاہل بھی ہے جاہل کس معنی میں کہ یہ اس ذمہ داری کے تقاضوں کو پورا نہ کر کے یہ جہالت کا مرتکب ہے یا اس ذمہ داری کے تقاضوں کو نہ جان کر اس کو اہمیت نہ دے کر اور تمام پہلو پر غور و فکر نہیں کیا تو اس نے جہالت کا مظاہرہ کیا تمام پہلو کو دیکھتا اچھی طرح دیکھتا اپنے معاملے کو دیکھتا اس ذمہ داری کو دیکھتا سوچ سمجھ کے اگر دیکھتا کہ مجھ میں ہمت ہے میں یہ کر سکتا ہوں تو پھر یہ ذمہ داری اٹھا اس نے بڑی جلد بازی سے فوراً یہ ذمہ داری اٹھا دی انسان نے کیوں ذمہ داری اٹھائی کیونکہ انسان جلد باز جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ انسان جلد باز ہے تو اس نے ایک پہلو کو دیکھا اجر و ثواب فضیلت و منقبت جنت کی بہاریں خالے کے کائنات کی رضا اور خوش اس پہلو کو دیکھا اور اگلے پہلو پر اس نے زیادہ توجہ ہی نہیں دی کہ اگر عمل نہ کر سکا تو تو کو چھوڑے میں عمل کروں گا بس اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اس فائدے کو دیکھ کر فائدہ دی اسے بہت سارے لوگوں میں سے ہم کسی کی چمک دمک دکھانے سے فوراً اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں دوسرے پہلو پر غور ہی نہیں کرتے دوسرے پہلو پر توجہ ہی نہیں دیتے جو سب زباغ دکھائے جاتے ہیں اس پہ ہم آ کے ان پہ اعتماد کر لیتے ہیں تو انسان نے ایک پہلو پر غور کیا اور توجہ کی دوسرے پہلو پر زیادہ توجہ نہیں کی, کی کیونکہ یہ جلد باز ہے اور اس نے فوراً فیصلہ کر لیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دے دی کہ اب تو یہ ہو چکا ہے کب ہوا کیسے ہوا یہ سب غیب کی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ہمارا اس پہ ایمان ہم میں سے کسی کو بھی یقیناً یہ بات یاد نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے وعدے انسانوں کے عالم ارواح میں لیے دنیا میں آنے سے پہلے جیسے الس کو بے ربی نے تمام انسانوں کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا اور پھر ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں سب نے کہا بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں اور اسی طرح اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے جناب محمد الرسول اللہ کے متعلق وعدہ لیا کہ تمہاری نبوت کے عرصے میں اگر میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم ان پر ایمان لے آؤ گے اور ان کی مدد کرو گے سب نے وعدہ کیا ابھی اللہ کی ربوبیت کا وعدہ یہ ہم میں سے کسی کو یاد اس بنیاد پر انکار نہیں کر سکتے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی نے طبعا ہمارے اندر یہ بات رکھ دی ہے کہ ایک انسان اپنے خالق اور مالک کو مانتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے اور اس بات کو دل و جان سے مانتا ہے کہ خالق و مالک کی اطاعت کرنی چاہیے خالق و مالک نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا بیکار بلکہ یقیناً اس نے ہمارے لیے کوئی نہ حیات مقرر کیا ہوگا عقل تب ان فطرتاً اور پھر مشاہدے میں کہ اللہ تعالی نے انبیاء بھیجے کتابیں بھیجی اس بنیاد پر انسان ان باتوں کو تبان عقل مانتا ہے یہ در حقیقت اسی عہد و معاہدے کا نتیجہ ہے جو اللہ نے انسانوں کی طبیعت میں ڈال دیا اور پھر انبیاء کے ذریعے کتابوں کے ذریعے ان وعدوں کو یاد دہانی کرائی تو اللہ تعالی نے اس وعدے کی یاد دہانی کرائی جو ہم کر چکے اب ہمارے پاس کوئی اور اختیار نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم پہاڑوں کی طرح آسمانوں کی طرح زمین کی طرح ہم بھی یہ ذمہ داری کو نہیں اٹھاتے ہمیں ڈر ہے کہ کہیں جہنم کہیں دھن نہ بن جائے اب ہمارا یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے لہٰذا اس کا تقاضا کیا ہے پھر ذمہ داری نبھانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اس امانت کو اٹھانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں جس امانت کو پہاڑوں نے اٹھانے سے معذرت کر لی ہے آسمان نے اٹھانے سے معذرت کر لی ہے آپ اٹھا چکے ہیں تو پھر اس کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کریں پھر اپنے آپ کو جنت کا ان نعمتوں کا مستحق بنانے کی کوشش کریں پھر ہمت دکھائیں پھر جو مشکلات تکالیف آئیں ان کو برداشت کریں استقامت کا مظاہرہ کریں اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس امانت کی معرفت ہو پہچان ہو کہ یہ امانت کن امور پر مشتمل ہے کون سی بات زیادہ اہم ہے پھر معرفت ہونی چاہیے ذمہ داری جب ہم نے ادا کرنی ہے تو اس کی معرفت تو کبھی کسی جاہل کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے جو اس کام سے جاہل ڈگریاں چیک کی جاتی تعلیمی اسناد چیک کی جاتی ہے حتیٰ کہ تجربہ تک دیکھا جاتا ہے اس کے بعد جا کے کسی منصب پر کسی کو بٹھایا جاتا ہے کوئی امانت کوئی عہدہ اس کے سپرد کیا جاتا ہے یہ تو دنیا کے کام کاج وہ بغیر علم اور معرفت کے حاصل نہیں ہوتے اور کوئی کسی کو بغیر علم اور معرفت کے نوکری نہیں دیتا کوئی ذمہ داری نہیں سونپتا تو پھر یہ ذمہ داری یہ منصب دین پر عمل اس امانت کے بار کو اٹھانا ہے اس کی بھی معرفت ہونی چاہیے کہ امانت کیا ہے تاکہ انسان کا عقیدہ اس کا عمل سارا کا سارا صحیح ہو اور درست ہو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بار بار یہ دو لفظ کہیں آ مانو آ اس میں یہی آپس میں تعلق ہے آ ایمان لے آتے ہیں اور پھر عمل صالح کرتے ہیں ایمان کا ایک معنی تو صرف قبول کر لینا کہ قبول کر لیا مان لیا اور پھر اس پہ عمل کرو اور ایک مانا ہے عام کا کہ قبول سے پہلے پوری معرفت ہوتی ہے پورا علم ہوتا ہے یعنی پوری معرفت کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں معرفت حاصل کرتے ہیں دینی عقائد کی فرائض و واجبات کی احکامات حلال و حرام کی اخلاقیات کی شری آداب زندگی کی پوری معرفت حاصل کرتے ہیں پھر اسے قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں یہی حق ہے یہی سچ ہے شک شب کو شبہ نہیں کرتے یہ سارے معانی ہے ایمان میں خالی ماننا نہیں میں اسلام کو مانتا ہوں اسلام کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے اسلام کیا ہے اسلام پر تو عمل بہت مشکل ہے اسلامی عقائد کیا ہے اس کا پتہ نہیں ہے شری آداب تک کا علم نہیں ہے تو یہ ایمان نہیں ہے ایمان تو ہوتا دل کی گہرائیوں سے ماننا دل کی گہرائیوں سے وہی وہ مانتا ہے جس کو پہلے معرفت ہو آج مسلمانوں میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انہیں دین کی معرفت نہیں کہیں نہ کہیں عمل کا جذبہ نظر آتا ہے عمل کا شوق نظر آتا ہے عمل کے مظاہرے بھی نظر آتے ہیں لیکن وہ صحیح معرفت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بدعت اور شرکیات اور خرافات کے حکم ہے اس لیے سب سے پہلا قدم کیا ہے معرفت کہ ہم یہ ذمہ داری اٹھا چکے ہیں اب ہم نے اس کو ادا کرنا ہے تو اس کی معرفت قرآن کا متاضہ ہو احادیث کا متاضہ ہو کوئی بات سمجھ نہیں آتی وہ کی طرف رجوع ہو اور اس کے بعد اس پر عمل یہ امانت کے بوجھ کو اٹھانا اب یہ کہیں کہیں مشکلات بھی آئیں گی بند نقطہ نماز جس کی فرضیت سب جانتے ہیں مسلم بات عمل میں سب سے پہلا عمل عبادت میں سب سے پہلی عبادت اور سب سے افضل عمل جس کے ترک کو کفر سے تعبیر کیا گیا جس کے ترک کو چھوڑنے کو کفر کہا گیا اب یہ نماز بنج وقتہ نماز ایک طرح سے مشکل خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کبھی رتن اللہ خاش یہ نماز کی ادائیگی بھاری کام ہے اس معنی میں نہیں کہ یہ ناممکن ہے ناممکن نہیں ہے اللہ نے اپنے دین کو اس معنی میں آسان بنایا ہے کہ انسان کے وہ بس میں ہے انسان کی استطاعت میں ہے اس معنی میں دین آسان ہے لا لاف اللہ اللہ وساحا اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں فرماتا بلکہ خود ایک مرفوع حدیث ہے صحیح بخاری میں یسرن فرمایا دین آسان ہے یعنی ناممکن نہیں ہے کہ انسانی طاقت سے باہر وہ کام ہو ایسا نہیں ہے ہاں البتہ اس کے لیے جس طرح دنیا کے کام انسان کر گزرتا ہے لیکن وقت لگاتا ہے محنت کرتا ہے تکلیفیں اٹھاتا ہے مشکلات اٹھاتا ہے لیکن آخر وہ کام کر گزرتا ہے تو دین کے امور بھی اسی طرح ہیں ایک معنی میں آسان اور ایک معنی میں مشکل آسان اس معنی میں کہ وہ انسانی طاقت کے دائرے میں ہے انسانی طاقت سے باہر نہیں ہے کیا میں تک کے لیے حالات جیسے کیوں نہ ہوں یہ اللہ کا دین انسانی طاقت کے دائرے میں اور مشکل اس معنی میں کہ اس کو اپنانے میں کچھ صعوبتیں بھی آتی ہیں تکالیف بھی آتی ہیں وقت خرچ ہوتا ہے مال خرچ ہوتا ہے سردی انسان جھیلتا ہے گرمی برداشت کرتا ہے اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے اپنی نیند کو قربان کرتا ہے اپنے آرام کو قربان کرتا ہے اس معنی میں یہ پر شکت بھی ہے تو آپ نماز کو دیکھیں نماز کی فرضیت کے سب قائد ہیں اس کی فضیلت کو سب مسلمان مانتے ہیں نماز کی اہمیت سے بھی تقریباً سب باخبر ہیں عمل کتنا کرتے ہیں نماز پڑھنے والے کتنے پھر ان نمازیوں میں پورے شریع آداب کے ساتھ نماز پڑھنے والے کتنے ابھی آپ سب بیٹھے بیٹھے اپنا امتحان لے سکتے ہیں آج فجر کی نماز با جماعت کس نے پڑھی یا چلے مسجد اتنا دور تھی کہ وہاں انسان شری طور پر اس کو رخصت ہے کہ وہ اتنا دور نہیں جا سکتا یا اسے کوئی اپنے اوپر ڈر اور خوف ہے باہر چوروں اور لوٹیروں کا اس وجہ سے اس نے پہلے سے ہی ان حالات کی وجہ سے بنا لیا تھا کہ میں گھر پڑھوں گا تو کیا اس نے گھر میں وہ نماز وقت پہ پڑھی یا سورج نکلنے کے بعد پڑھی ہے ہر کوئی محاسبہ کر سکتا ہے یہ نماز کی بات ہو رہی ہے خواتین کثیر تعداد میں شریک ہیں وہ اپنا محاسبہ کریں آپ لوگوں کے بچے ہیں بچیاں ہیں آپ خود سوچیں کیا انہوں نے نماز پڑھی ہے بہت سارے بچے بچیاں جو سینے بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں ہم انہیں سمجھتے ہیں یہ بچہ ہے ابھی اس کو نماز کے لیے نہ اٹھا حالانکہ وہ سینے بلوغت کو پہنچ چکا ہے لیکن ہم اس کو بچہ سمجھتے ہیں کہ ابھی سونے دو اس کو یہ ابھی سینے بلوغت کو نہیں پہنچا لیکن سینے شعور ہے سمجھ بوجھ ہے تو یہی تو عمر ہے اس کو نمازی بنانے کی اور اس عمر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ چھوٹا بچہ ہے اس کو سنے دو کون سی اس پہ نماز فرض ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائے کہ جب بچہ سات سال کی عمر کو پہنچے انہیں نماز کا حکم دو انہیں نماز ان سے پڑھواؤ تاکید کرو ان پہ سوار رہو اور دس سال کی عمر کے بعد اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو اس کی سرزنش ڈان ڈیوٹ کہ اس کی پٹائی تک بھی کرو خود آپ سوچیں کہ نماز بہرحال ایک بھاری کام خود اللہ تعالی نے کہا دکان چھوڑ کر گاہکوں کو چھوڑ کر مسجد میں آنا نماز پڑھنا پھر آپ گھر پہنچے تھکے ماندے آپ گھر جا کے اب آپ کو نماز پڑھنی ہے پھر دنیا کے معاملات میل ملاب شادی بھیا بیوی بی بچوں کے ساتھ وقت گزارا سوتے ہوئے لیٹ ہو گئے پھر فجر کی نماز پڑھنی باجمات اور یہ پوری زندگی کا معمول ہے ایک دن کا معمول نہیں تو اسی طرح دیگر احکامات ہیں زکوٰۃ کا معاملہ ہے حساب کرنا پورا پھر مستحقین تک کو دینا پہلے زکوات کے مسائل کا علم حاصل کرنا ججٹ ہے اس معنی میں کہ پورب سروبت کام ہے کہ اپنے پورے کاروبار کا حساب و کتاب کتنا میرے پاس سامان موجود ہے کتنا میں نے کسی سے قرض لینا ہے کتنا کسی کو دینا ہے اس سب کچھ کے بعد میری اصل ملک کتنا بنتی ہے اس پر اتنا زکوات بنتی ہے اور پھر زکوات کے مستحقین یہ یہ ہیں پھر پوری بصیرت کے ساتھ میں مستحقین تک پہنچاؤں یہ تو پر سوبت کام ہے اسی طرح دیگر معاملات ہیں حج کا معاملہ رمضان کے روزے ہیں بالخصوص گرمیوں میں روزہ ویسے ہی طبعاً ایک مشکل کام ہے ایک انسان کی عادت ہے کھانا پینا دن میں کتنی بار وہ چائے پیتا ہے کھانا کھاتا ہے ایک انسان کی زندگی کا روٹین ہے معمول ہے صبح کو دوپہر کو شام کو اور پھر اب پورا دن چھوڑ دینا یہ طبیعت پر گرانگ گزرتا ہے بھلے سردی ہی کیوں نہ ہو جس کی دلیل یہ ہے کہ ہم خود سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹھنڈے موسم میں روزے رکھتے ہیں ہم غور کریں کچھ سمیت سب حالانکہ یہ کتنا اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے گزر جاتا ہے اوقات پانی نہیں پیتے طلب ہی نہیں ہے پانی کی طلب ہی نہیں ہے پانی کی بال ارادہ پانی پیتے ہیں صبح سے پانی نہیں پیا کچھ پانی تو پی لے کہیں گردے ہی دکڑ نہ جائے یعنی پانی کی طلب ہی نہیں ہے اور بھوک کا بھی کم آپ کو احساس نہیں ہوتا لیکن روزہ نہیں رکھتے کہ چلو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں کیونکہ تباً یہ گران گزرتا ہے نفلی روزے کی بات ہو رہی تو یہ نفلی روزے آپ دیکھیں سردیوں کے ہم پر کتنے بھاری ہیں کم نہیں رکھتے ایا میں کے روزوں کی کتنی فضیلت تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کے روزے فرمایا جو یہ روزے رکھتا ہے اگر اس کا معمول ہے تو سمجھ لو اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے اس کا ہر دن یوں سمجھو روزے میں گزرا ہے اجر و ثواب اتنا ملے گا پیر اور جمعرات کے روزے آپ سسٹن سے پوچھا گیا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں پیر کا جمعرات کا تو کہا کہ اس دن اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں میری یہ کوشش ہے کہ ان اعمال میں روزہ بھی شامل یہ فضائل ہیں اجر و ثواب ہے اور ہمیں موقع مل رہا ہے لیکن پھر بھی نہیں رکھتے کیوں کہ یہ ایک بارہ تباہ بھاری کام ہے مشکل ناممکن نہیں ہے ناممکن نہیں ہے یاد رکھو دین کا کوئی حکم وہ ناممکن نہیں ہے اس معنی میں دین آسان ہے لیکن انسانی طبیعت پر وہ گرا گزرتا ہے اس معنی میں مشکل ہے تو گرمیوں کے روزے وہ کس قدر مشکل ہوں گے ذرا سوچو تو صحیح برا حال ہوتا ہے عجیب کیفیت ہوتی ہے بالخصوص جیسے پچھلے سال گرمیوں کے روزے آئے تو معمے میں دیکھیں یہ پر صعوبت کام ہے تو اللہ تعالی ہمیں تیار کر رہا ہے کہ تم یہ وعدہ کر چکے ہو اب یہ کام تم نے کرنا ہے دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے جب معاہدہ ہو گیا ٹھیکہ لے لیا کام کی ذمہ داری لے لی معاہدے پہ دستخط ہو گئے پھر وہ کام کر رہے ہیں پھر سردی کا بہانہ نہیں تم نے وعدہ کیا آپ نے ٹائم پہ ہمیں یہ کام دینا ہے آپ نے وعدہ کیا تو یہاں بھی پھر یہی مانگ پھر بہانے مت بناؤ ہلے مت بناؤ اس معاملے کو آسان نہ سمجھو کہ دیکھی جائے گی پہاڑوں نے یہ نہیں کہا دیکھی جائے گی زمین نے یہ نہیں کہا کیا آئے گی تو دیکھ لیں گے آسمانوں نے یہ نہیں کہا کہ جب آئے گی تو دیکھ لیں گے رسک لے لیتے ہیں دیکھ لیں گے نہیں وہ گھبرا گئے یعنی ان کو ڈر تھا کہ جہنم یہ سنتے ہی کب کبھی تاری ہو گئی یہ سنتے ہی جنت کی نعمتیں فراموش کر بیٹھے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں اللہ کے بندو جہنم سے ڈر جاؤ اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ سیمانوں میں مسلمان بن جاؤ تاکہ اللہ کی جنت کے وارث بن جاؤ یہ کوہ گراں ہیں لیکن اب وعدہ کر چکے ہو اسے نبھاؤ بدعملی عملی آج ہمارے معاشرے میں بہت بہت ہے بد کاروبار کی وسعت ہو رہی ہے دنیا میں ترقی ہو رہی ہے مال و متا اتنا حاصل کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی گنتی میں نہیں ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے اور پھر اب اس مال پر خوب دنیا داری ہو رہی ہے کھانا پینا ایش عشرت آرام گھومنا پھرنا صرف اسی میں لگے ہوئے یہ کام مسلمان کا نہیں مسلمان تجارت کرتا ہے اپنی دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے معلوم تر آ رہا ہے تو چلو آنے دو اسے کسی اچھے مصرف میں خرچ کریں گے اس لیے نہیں کہ اور کمائے تاکہ اور عیاشی کریں اور فضول خرچی کریں یہ لے لیں یہ لے لیں یہ لے لیں یہ لے لیں کوئی اس کی کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے یاد رکھو دین کے قربانی کی بنیاد پر دنیا داری نہیں ہاں دین کی حفاظت کے ساتھ جتنا مرضی ہے دنیا داری کر یاد رکھو اس بات اگر آپ کاروبار کی وجہ سے نماز کو ٹائم نہیں دے سکتے لالت بھیجے اس کاروبار اگر آپ اپنی مصروفیات کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے چھوڑ دیں ان مصروفیات کو رمضان کے بعد تک کے لیے ان کو یعنی واخر کر دیں اگر آپ کو نماز کے لیے رمضان کے لیے حج کے لیے دیگر امور کے لیے کاروبار کو کچھ ٹائم کے لیے کچھ دنوں کے لیے بند کرنا پڑتا ہے تو کر دیں بہت کمالی ہے سال بھر آپ نے بھوکے نہیں مر جائیں گے گیسے نہیں مر جائیں گے کما چکے ہیں آپ آرام سے بیٹھ کے کھائیں اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے وہ خسارا آتا ہے تو خسارہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ بوکے پیاسے رہ جائیں گے خسارہ یہ ہے کہ مال میں بڑھوتری نہیں ہو رہی آمدن میں کچھ کمی ہو گئی ہے لیکن وہ کمی ایسا نہیں ہے کہ آپ خسارے میں چلے گئے آخرت پیش نظر ہونی چاہیے آخرت کی قربانی کی بنیاد پر دنیا داری نہیں ایمان تمہاری تمہ تمہ اولاد اللہ کے دین سے غافل نہ کریں اور جو مال اور اولاد کی وجہ سے غافل ہو گیا وہ خسارے میں یہ خسارہ ہے یہ جو مال کما رہے ہیں آپ نماز چھوڑ کر نماز چھوڑ کر روزے چھوڑ کر سلا رحمی چھوڑ کر دیگر فرائض چھوڑ کر جو مال کما ہیں یہ کوئی فائدہ نہیں ہے یہ آپ کے لیے سر خسارے کا سودا ہے اور یہ آخری آیت میں کہا منافقین اول منافکات بل مشرقین اول مشرقات اور یتوب اللہ مکمنات اب یہ دین آ چکا تم قبول کر چکے اب جو مشرق ثابت ہو گئے جو منافق ثابت ہو گئے اسلام قبول کیا دین قبول کیا امانت قبول کی لیکن دنیا میں آ کے مشرق بن گئے اس امانت کا اہم نقطہ اللہ کے حقوق تھے اللہ کی معرفت تھی اس کو ادا نہیں کر رہے بلکہ اللہ کا شریک بنا لیا یا منافق مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے صرف دنیا کی خاطر آ مالی منفت کی خاطر دین کو قبول کیا ہوا ہے دکھلاوے کی خاطر دین کو قبول کیا ہوا ہے باقی صحیح معنوں میں دین کو قبول نہیں کیا اسی وجہ سے وہ جہاں موقع ملتا ہے ڈنڈی مار جاتے ہیں جہاں موقع ملتا ہے دین کو چھوڑ دیتے ہیں جب لوگوں کا ڈر نہیں ہوتا پھر دینی احکامات کو فراموش کر دیتے ہیں یہ منافق فرمایا کہ یہ لوگ اللہ ان کو عذاب دے گا کیونکہ انہوں نے امانت کا حق ادا نہیں کیا یتوب اللہ ولین وَالْمُؤْمِنَاتِ ہاں جو صحیح معنوں میں مومن مرد اور عورتیں جو وعدہ کر کے آئے تھے اس کو نبھانے پہ کمر بستہ ہیں پر ہیں تیار ہیں فکر ہے ان کو فکر ہونی چاہیے نماز کی فکر سوچو کس کس میں ہے کہ میں نے یہ نماز یہ نماز یہ نماز پڑھنی ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے عشاء کی پڑھنی ہے عصر کی پڑھنی ہے پڑھنی ہے پڑھنی, ہے, پڑھنی ہے, ہر حال میں پڑھنی ہے یہ فکر کس کو ہے جو مومن میں مرد روڑتے ہیں جنہوں نے وعدہ کیا پھر اس پر عمل کے کمر بستا ہے پھر ان کے لیے خوشخبری ہے ایک تو اسی جنت کی جو عالم اروا میں بتا دی گئی تھی اللہ کی رضا کی جو بتا دی گئی تھی جنت کی جو بتا دی گئی تھی دوسری یہ تو مبین اگر اس راہ میں چلتے ہوئے بشری تقاضوں سے تم سے پتا ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر درگزر فرمائے گا کہ بہرحال کیونکہ یہ بھاری کام ہے اور انسان میں کمزوری ہے اس کمزوری کی وجہ سے کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے سست ہو جاتا ہے لا پرواہ ہو جاتا ہے لیکن پھر چکنہ ہو جاتا ہے خبردار ہو جاتا ہے پھر دوڑ پڑتا ہے پھر چل پڑتا ہے پھر کبھی سستی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کیونکہ انسان کو اس نے پیدا کیا وہ اس کی ان کمزوریوں کو جانتا ہے اس لیے جو صحیح مومن ہیں اس راہ پہ چل رہے ہیں ان کے لیے جنت بھی ہے اور ساتھ میں ان کی بشری تقاضوں سے ہونے والی سستیوں اور کوتاوں اور غفلتوں کی معافی کا بھی سامان جس کی ایک صورت توبہ کرو اور معاف کرا لو اور ایک صورت یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو بندے کو احساس ہی نہیں ہوا اور غلطیاں ہو گئیں تو پھر ان یہ یہ نیکیاں یہ تقوی پرہیزگاری کی زندگی یہ, یہ گناہوں کو خود بخود مٹا دیں گے اللہ سے دعا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان آیات کی روشنی میں جو دروس اور اسباق ہمیں مل رہے ہیں انہیں سمجھنے کی توفیق دے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی, کی توفیق دے اقول کو احاطہ آخر الداوانہ الحمد